السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامت کرتے ہیں ہمارے یہاں سے کتاب شریف میں ساز نمبر پانچ اور ہے وہاں جو یہ تاوش شریف کا شروع و شبیہ تک کی درست تعداد ایک سو پینسٹھ اوراد فتح کا ملک الجمبار کے کیسے میں سے آج ایک سو پینسٹھ وہاں پہلے تو آج سے پہلے جو ہے اس میں ہمارے ملک اللہ نمبر اڑتالیس ملک الجموار میں اس کا پیراگراف نمبر پندرہ تو جی اس کے جو لغات زیادہ تھے وہ ہر لغات کے تو جی جو ہے آپ کو لیا تھا ایک اور پیراگراف یہ تھا سبحان ادلۃ ولاغمت والجلال والجمال ولجل ولجم الکمالی ولبق اوثنا اول والجبروت یہ اجبر اللہ تعالیٰ کی عظمت پر مشتمل جو ہے ہاں جی کلمات پر مشتمل ہے خلما ہیں الہ کہ اللہ نمبر اڑتالیس کے ذیلو پیراگراف نمبر پندرہ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 اس کے حیات اپنی ذاتی ہے وہ زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اس کی زندگی کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا اور وہ ایسی ذات ہے دل جو ہے لا نم نہ وہ سوتا ہے ولا لایا مت سے کوئی موت آتی ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے وہ ہر شے کو حیات اور موت وہی پاک ذات دیتا ہے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 غات میں سبو اسبوح ہیں اسبو و صبو دونوں آیا ہے اس اسبو و صبح ہو بابر زبر کے ساتھ بھی بار تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں اسبوخ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی میں اس کے صفات میں اس دیکھی اس کی تصبیح کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے کیونکہ اس فضاد کی تصویح کی جاتی ہے